الحمد لله وسلام على عباده الذين اطفوا أعوذ بالله الصبيع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَا <رَحِيرًا> اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں سے کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جن متفق ہو کر اس قرآن کی مثال پیش کرنا چاہیں تو وہ اس کی مثال نہیں لا سکیں گے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں قرآن کریم ہدایت کا نور ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے مومن قرآن پڑھتا ہے تو خدا سے ہم کلام ہوتا ہے فرشتے آسمان سے خاکی بندوں کا قرآن سننے آتے ہیں قرآن نے مخلوق پرستی کی ذت سے نکالا اور خدا تعالیٰ کی عبادت و قربت کی عزت سے نوازا مایوس و پریشان انسان کو اللہ کے در سخاوت پر پہنچایا اور اس کی وسیع قدرت اور بے بہار رحمت کا یقین دلایا دلوں کو دنیا کے تفکرات سے آزاد کیا اور جنت کی خوشخبریوں سے آباد کیا جاہلی رسم و رواج کے زنجیر توڑ دیے اور انسان احترام کے ذریعہ دل جوڑ دیے ظلمت اور ظلم کی جگہ ایمان اور عدل قائم ہوا اونچ نیچ کی جگہ ہر ابن آدم کا ادب قائم ہوا آج کی مسلم دنیا بھی اپنی ذلت اور زوال سے نکل سکتی ہے بشرطرکے قرآن کو پوری زندگی کے لیے رہنما مانا جائے اسے محبت و تعظیم سے سنا جائے تدبر اور تفکر سے پڑھا جائے اور اس کے ایک ایک لفظ کو زینہ عروج اور خزینہ نور سمجھ کر عمل میں لایا جائے قرآن کی تلاوت کی دی عبادت ہے لیکن منشا الہی یہ ہے افلا یا تدبر و قرآن کے قرآن پر غور و فکر کیا جائے صحابہ کرام نے جو معنی و متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے وہ تابعین کو سکھایا اس طرح ان میں تفسیر کی تدبین ہوئی علماء نے میں قرآن پر زخیم کتابیں لکھی اور غیر عربی اقوام کے لیے مختلف زبانوں میں تراجم پیش کیے علماء دین نے قرآن فہمی کے لیے آسانیاں پیدا کر کے امت پر عازی بڑھایا جزاحم اللہ و شاطر ہیں اردو زبان میں بھی ترجمہ و تفسیر کا قابل قدر ذخیرہ موجود ہے لیکن دور جدید اپنی سہل پسندی اور لذت طلبی کی بنا تحریر سے زیادہ تقریب کا قائل ہے اور باوصور گفتگو سے زیادہ سوز و ترنم کی طرف مائل ہے قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ فطرت کی ہر جائز خواہش کے لیے سوال تسکین مہیا کرتا ہے اسی لیے وہ دعوت میں کمال حکمت اور جمال کو پسند کرتا ہے اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ قرآن مجید کو پیاری آواز سے پڑھا جائے اور جناب رسول کریم صلی اللہ کی کے پیش کیا جا رہا ہے جس میں آسان لفظی ترجمہ کو محاورہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اور مشکل مقامات کی مختصر وضاحت کر دی گئی ہے استفادہ کی بہت اس سورتما کے وقت قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھا جائے اور تزمہ و تفسیر کو الفاظ قرآن پر منتبک کیا جائے اللہ کریم اس کمزور خدمت کو قبول فرمائے اور, اور خواص کے لیے عمل کی حرارت اور دلوں کا نور بنائے آمین الفاتحہ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اس میں سات آئےتی ہیں جن کو سورا ہجر میں سر فرمایا گیا ہے یعنی وہ ہر نماز کی حرم میں پڑی جاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاتحہ نور ہے اور روحانی و جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور یہ ام قرآن ہے یعنی قرآن کی اصل ہے اور پورا قرآن مجید اس کی تفصیل ہے اس کا نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا کہ اسی صورت سے قرآن کریم کا افتتاح ہو رہا ہے اور نمازوں میں کرت کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے اس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی صفت و سرا ہے اور دوسرے حصے میں بندہ کے لیے ہدایت و استقامت کی دعا ہے یہ صورت بندہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک درخواست ہے جس کو اللہ کریم نے اپنی شان کے الفاظ سے خود ہی ترتیب دیا تاکہ بندہ کو اس کی منظوری کا یقین ہو جائے اور وہ اسے بار بار پیش کر کے کامل و مقبول ہو جائے فاتحہ دعا کی حیثیت سے اتنی اعلیٰ اور ایسی مقبول ہے کہ مسلم شریف کی قدسی حدیث قسمۃ السلات بینی و بین آبی میں اس کا نام نماز رکھا اور پھر جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو ہر ہر آیت پر اللہ کی منظوری کی ندا آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں شیطان مردود سے بسنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے الحمد للہ رب مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغوب عليهم ولا الظالين آمين <تصفيق> اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے سنبھالنے والا ہے بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے انصاف کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو ان لوگوں کے سوا ہیں جن پر غذب کیا گیا اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں دعا قبول فرما باللہ، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مدوز سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو قرآن کریم اگرچہ ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن شیطان کی وسوسہ اندازی سے تلاوت بے اثر بلکہ گمراہی کا سبب بن سکتی ہے وہ جب نیت میں خرابی ڈالتا ہے تو علماء دین اور قرآن قرآن کو رضاء الٰہی کی بجائے دنیا کی شہرت یا دولت کے لیے پڑھنے لگتے ہیں بلکہ مطلب براری کے لیے قرآن کے معانی میں تحریف کر ڈالتے ہیں اور جب آدیِ دین کے دلوں میں پھونکتا ہے تو وہ قرآن سے ہی قرآن کے خلاف اعتراضات نکالتے ہیں اور اگر انہیں طاقت ہو تو قرآن کی تبلیغ و تعلیم کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں قرآن مجید میں ان لوگوں کو شیاتین انس یعنی انسانی شیطان کہا گیا سورا نام ہے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانی شیطان اور جننی شیطان دشمن بنا دیے تھے وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمح کی باتیں ڈالتے رہتے تھے شیطان کی انہی شرارتوں سے بچاؤ کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ تلاوت کے موقع پڑھ لیا کرو عام حالات میں برے خیالات دل میں پیدا ہوں یا نماز کی حالت میں نماز کے علاوہ دوسرے خیالات آنے لگے تو ان کے دفعیہ کے لیے بھی آعوذ باللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے بسم اللہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو ہر سورت کے شروع میں پڑھنے کا حکم ہے بسم ربک اللذی اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے پیدا کیا تاکہ اس کی برکت سے ہدایت اور توفیق حاصل ہو علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کی ایک آیتی ہے جب وہ علیحد آیت ہے کیونکہ یہ کتابت قرآن میں دوسری آیات سے الگ لکھی جاتی ہیں اور تلاوت میں بھی الگ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ امام جہری نماز میں دوسری آیات کو اونچی آواز سے پڑھیں اور بسم اللہ کو آہستہ پڑھ لیں اور قدسی حدیث میں ہے قسم تسراتی نصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے پھر تقسیم الحمدللہ للہ نوین سے شروع فرمائی بسم اللہ سے شروع نہیں کی ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ سورج سے الگ مستقل آیت ہے اس تحقیق کی بنا پر سورہ فاتحہ کی ساتویں آئے غیر المغوب علیہ غالین ہے حدیثری میں ہے کہ جو کام بھی بسم اللہ کے کی بغیر کیا جائے گا وہ بے برکت ہوگا لیکن نماز بسم اللہ کی بجائے اللہ اکبر سے شروع کی جاتی ہے کیونکہ بندہ عاجز جب اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں پیش ہوتا ہے تو اس کی عظمت و کبریائی کا تصور لے کر اس کی بندگی کی ابتدا کرتا ہے تاکہ سب سے بڑے کے تصور سے باقی تصورات سنا ہو جائیں اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے گرنے لگے تو صحابی نے خوشی ہوتی ہے اور یہ لوگ میری داخل ہوتے ہیں اس کی بجائے بسم اللہ کہو شیطان ہو کر اتنا گھٹ جائے گا کہ مکھی کے برابر رہ جائے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت امن کی طرح حادثہ کے وقت بھی بسم اللہ کہنا ضروری ہے لیکن تکلیف آ جانے کے بعد انہ و انا راج روم پڑھنے کا حکم ہے بسم اللہ کہنے سے عقیدہ توحید کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ نے اپنے عقل و تدبیر اور دوسرے اسباب پر اعتماد نہیں کیا کہ اللہ کے نام کا سہارا لیا ہے اور اس سے اخلاقی پاکیزگی کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اس کے دماغ میں علم و تجربہ کا فخر اور قوت و اقتدار کا غرور پیدا نہیں ہوا بلکہ بندہ محتاج اور بیچارہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی بھی مانگ رہا ہے اور تلاوت قرآن کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے سے اس نعمت الہی کا شکر بھی ادا ہوتا ہے جس کا ذکر الرحمن القرآن اس آیت میں کیا گیا ہے یعنی اس بے حد مہربان خدا کا ہی یہ احسان ہے کہ اس نے بندہ خاکی کی زبان پر اپنا مقدس کلام جاری فرمایا اور اس کے دل کو قرآن کی محبت اور عطا فرمائے الحمد ہم ہر قسم کی اچھی تعریف کو کہا جاتا ہے خواہ وہ کسی کی کی کی ذاتی خوبیوں پر کی جائے یا اس کی ان بھلائیوں کے بدلے میں کی جائے جو وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے لیکن ذاتی خوبیوں پر ہوتی ہے اور بلائیوں کے بدلے میں ہوتا ہے اللہ مالک ارض و سما کا ذاتی نام ہے جو اپنے معنی کے لحاظ سے تمام صفات کمال کا جامع ہیں اللہ کے متعلق دور جاہلیت میں بھی یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہی زمین و آسمان اور سیارگان جن و انسان حیوانات اور نباتات و جمادات کا خالق ہے اور موت و حیات عزت و ذلت صحت اور بیماری رض کی فراخی اور تنگی بے اولاد رکھنا تمام امور کا اکیلا ہی مدبر و منتظم ہے ان کاموں میں وہ کسی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ اپنے دیوتاؤں کو اللہ کے ہاں مقرب اور سفارشی سمجھ کر پوچھتے تھے ان لوگوں کی اس پرستش کی بنا پر مشرک کہا گیا الحمدللہ حقیقت میں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کیونکہ مخلوق میں اگر کوئی حسن و خوبی یا کمال ہے تو وہ اس کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالی کی کاریگری اور اس کا عطیہ ہے انسان کبھی صورت کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوتا ہے کبھی علم و ثناعی کے کمال کو سلام کرتا ہے کبھی کسی غیر معمولی طاقت کے سامنے جھکتا ہے اور کبھی احسانات سے متاثر ہو کر گیت گانے لگتا ہے ان خوبیوں کے بارے میں اگر یہ علم حاصل ہو جائے کہ وہ کسی کی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کے کرشمے اور اس کے در سخاوت کے فیضان ہیں تو محبت و فریفتگی اور یادوں کی تڑپ کے لیے صرف ایک بری معبوب آلہ مخصوص ہو جائے رب رب کے معانی پالنے والا انتظام کرنے والا اور مالک و آکا کے ہیں اور یہاں تمام ہی مراد ہیں ترجمہ میں لفظ والا کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ کچھ دوسرے معنی بھی شامل ہو جائے اور صفاتی نام ہے یہ اکیلا مخلوق کے لیے بولنا جائز نہیں کسی چیز کی نسبت کے ساتھ جائز ہے جیسے رب المی العالم کی جمع ہے تمام مخلوقات کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے یہاں مفرت کی بجائے مخلوق جہان ہے جس میں ان کی زندگی کے تمام معاشی اور سیاسی مسائل کا باقاعدہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت اتنی وسیع ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کی الگ الگ پرورش اور دیگر مسائل کا انتظام فرما رہا ہے سورہ زمین پر چلنے والے جانور ہوں یا پروں سے اڑنے والے پرندے ہوں سب تمہاری طرح کی امتیں ہیں اربان رحمت سے مبالغہ کا سیگا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو اسی کے لیے خاص ہے ارخوان کو ذات میں بے انتہا رحمت ہے جو ہر قسم کی مخلوق کے لیے عام ہے اور وہ رحمت بن طلب اور بغیر عمل سب پر ہو رہی ہے اللہ کو پہچاننے کا پہلا سبب تو اس کی ربوبیت ہے لیکن اس پرورش اور انتظام سے پہلے مخلوق کی تخلیق کا سبب کیا ہے اور اس کی تخلیق میں مناسب ترتیب اور رنگ و بو کا حسن کس نے بھر دیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھا رکھا ہے اور کیا وجہ ہے کہ انسان کو سب سے عالی عقل و شکل سے نوازہ گیا اور اس کی زندگی میں جمال اور کمال پیدا کرنے کے لیے ہدایت عامہ کا سلسلہ کیوں جاری ہوا قرآن کہتا ہے کہ اس کا اصل سبب اللہ کی رحمانیت ہے اللہ کی رحمانیت ہے جس نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو پیدا پھر اپنے تخت پر بلند ہوا وہ رحمان ہے اس کے بارے میں کسی خبر والے سے پوچھ لو فرقان ارحمان البيان سورہ الرحمن وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کا علم دیا انسان کو پیدا فرمایا اور کھل کر بولنا سکھایا سورہ جو رحمان, رحمان کے سوا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر مدد کر سکتا ہے انمان سورہ مل فضا میں اڑنے والے پرندوں کو رحمان ہی گرنے سے بچاتا ہے الرحیم جس کی رحمت ہے انہیں قیامت کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا مجاہد کو اونچے درجے عنایت فرمائے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے سورہ نسا مہاجر کو راستے میں موت آ جائے تو بھی ہدرت کا ثواب ملے گا اللہ غفور الرحیم ہے سورہ نسح دنیا میں استغفار کرنے پر معافی دیتا ہے ذکر کرنے والوں کو وہم اور غم سے نجات دیتا ہے اور احزاب بار بار پوچھ جانے کے باوجود توقبول کرتا ہے البقرہ مالک یوم الدین حاکم یا قاضی کسی قانون کا پابند ہوتا ہے اور اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کا اختیار ہوگا مجرم کو سزا دے یا معاف کر دے اس لیے یہاں مالک کا لفظ بولا گیا ہے اور قیامت کو یوم الدین اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ نیک و بد اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن پورا پورا بدلہ قیامت کو ہی ملے گا اس لیے صحیح اور کامل معنی میں قیامت ہی بدلے کا دن ہے مالک یوم الدین میں یہ بھی اشارہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سوا کسی کی حکومت یا ملکیت باقی نہیں رہے گی مرادی ہوگی <الْيَوْم> صرف ایک اللہ زبردستی کا نابود عبادت اس انتہائی عاجزی کو کہتے ہیں جو کسی کی تعظیم میں پیش کی جائے شریعت میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ کون کون سے اعمال عبادت شمار ہوتے ہیں دست بستہ قیام رکوع اور سجدہ بدنی عبادت کے کام ہیں سورہ بقرہ میں ہے اوید تم اللہ کے حضور با ادب ہو کر قیام کرو سورہ حج میں ہے یا الذین آمنو واسجدو ربکم ایمان والوں رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو زبان کی عبادت یعنی قولی عبادت یہ ہے کہ نام اور صفات کا ورد اور وظیفہ کیا جائے سورہ حضاب میں ہے ایمان مانو اللہ کو کسرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھو اور حاجت روائی یہ مشکل کشائی کے لیے پکارنا اور فریاد کرنا بھی عبادت ہے, مومن میں ہے وَقَالَ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ عَبَادَتِ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں دلیل ہو کر داخل ہوں گے اس آیت میں دعا پکار کو عبادت کہا گیا ہے کے بندے منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیلی ہوگی کا کا پہلے لانے سے تخصیص کی گئی ہے کہ اللہ کے بعد کسی کی بات نہ کرو سورہ جن میں ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو سوراف میں ہے من يدعو دون اللہ اور اس شخص بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا پکارتا ہے اسی طرح اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کے لیے نظر ماننا اور نیاز دینا مشرقین کا کام ہے سورہ میں ہے من والأنا من اور انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور جاپ سے اللہ کا حصہ متر کیا پھر کہا یہ اللہ کا ہے اور یہ ہماری مشکل پوچھا ہوگا آج کے آخر میں ہے سا ما يحكمون بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں امام احمد کتاب الزہد میں روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے لوگوں کی دھمکیوں سے ڈر کر ایک بت پر مکھی کا چڑھاوا دیا تو وہ ہو گیا اس کے ساتھی نے کہا ما اقرب مارکون تلاد میں اللہ, اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی نظر اور چڑھاوا نہیں دے سکتا اس کو قتل کر دیا گیا وہ جنت میں پہنچ گیا ظاہری عبادات کے علاوہ قلبی عبادت یہ ہے اللہ تعالی کی محبت سب پر غالب ہو ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے یہ غالب محبت کسی مخلوق سے کی جائے تو شرک لازم آئے گا من من دون اللہ سوا <تصفح> شریک بنا لیتے ہیں اور ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے حدیث میں ہے دینار اور کا بندہ حلاف ہو گیا اگر اسے کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے اور نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے یعنی دین سے لگاؤ, صرف مار کے لیے رکھتا ہے. مستقل اطاعت, یعنی ہر حکم کی تعمیل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اس لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے اور کی بلا دلیل اطاعت شرک ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے عالموں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو سجدہ تو نہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا تم ان کے حلال و حرام کے ختموں کو بلا دلیل مان لیتے تھے وہ یا اس جملے میں بھی ای کا پہلے آنے سے تخصیص ہو گئی ہے کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کیونکہ مدد کا مکمل اختیار اور غیبی امداد اللہ کا کام ہے ظاہر اسباب کا استعمال اور ان کا ایک دوسرے سے سوال جائز ہے کے بارے میں کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اسی طرح علاج کے لیے دوائی کھانا یا ڈاکٹر سے دوائی طلب کرنا جائز ہے لیکن دوائی کے بغیر کہنا کہ مجھے شفا دے دو یہ سوال صرف اللہ تعالی سے ہو سکتا ہے ایسے ہی مواقع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تو مدد مانگے تو اللہ سے دن ہدایت کا مانا ہے راستہ دکھانا یا راستے پر چلا دینا پہلے معنی کے لحاظ سے نبی اور مبلغ بھی حاضر ہوتے ہیں سورہ رات میں ہے لیکن راستے پر چلا دینا اور نیک بنا دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے سورہ قصص میں ہے اے صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کسی پیارے کو ہدایت نہیں دے سکتا لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اطنار میں یہ سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ انبیاء و اولیاء اور مبمنی کے پاس پہلے ہیں انہیں ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت ہے دراصل صحیح راستے کا علم ہو جانے کے بعد بھی یہ احتیاج باقی رہتی ہے کہ راستے میں جو نئی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے رہنمائی نصیب ہو اور جو مشکلات پیش آئیں ان پر گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی نصیب ہو یعنی اہتنابی ہر موقع اور ہر مسئلہ کے لیے علم و بصیرت کی دعا ہے اور حق کے لیے شوق و محبت جوش و صبر و استحکامت کی بھی درخواست ہے کے اس وسیع مفہوم کو دعا کی میں بھی ادا کیا گیا ہے اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑا ہونے سے بچا اور اپنے پاس سے رہنمائی اور دستگیری کی رحمت عنایت فرما بے شک تو ہی سب کچھ عنایت فرمانے والا ہے اشواط مستقیم سیدھا راستہ یعنی زندگی گزارنے کا صحیح اور کامیاب سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس کے نشانات واضح ہوں اور جس میں ادھر ادھر مڑنے کی ضرورت نہ ہو اور جس پر چلنے والوں کے متعلق یقینی خبر ہو کہ وہ اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ ایسا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ انسانی عقل فکر کا نتیجہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے بلکہ اس کو خدائے واحد ہی تجویز کرتا ہے چنانچہ انبیاء کرام پر جو وہی نادر کی گئی اسے مستقیم کہا گیا ہے سورہ انعام میں ہے ہم نے ان نبیوں کو چن لیا اور سراط مستقیم کی ہدایت کی اور سورہ انعام ہی کے اواخر میں پہلے توحید اور معاملات میں عدل و احسان کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا گیا نہو <فَتَّبِعُوه> کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو سورہ شورا میں کتاب اور ایمان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے غلط حدی شروط اے شراطمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرات مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو اللہ کا راستہ ہے یعنی کتاب اللہ اور ایمان کے بارے میں آپ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ شراط مستقیم ہے یہاں قرآن و حدیث کو شراط مستقیم فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن ہی حبل اللہ المتین یعنی اللہ کی مضبوط رسی ہے اقبال حکین یعنی دارائی سے بھرپور نصیحت ہے بس بصورات المستقیم اور سیدھا راستہ ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اسلام کو بھی اشفرات فرمایا ہے سورہ یاسین میں توحید کو صراط مستقیم فرمایا گیا ہے <سرط> شیطان کی بندگی نہ کرو تمہارا کلا دشمن ہے اور میری بندگی کرو یہ صراط مستقیم ہے توحید چونکہ دین کی بنیاد ہے اور اسی سے تمام آمال سالح کی توفیق اور قبولیت حاصل ہوتی ہے اس لیے اکیوی توحید بھی اس مستقیم ہے اس تشریح سے معلوم ہوا کہ ایسا راستہ جو واضح بھی ہو کافی بھی ہو اور کامیاب بھی ہو وہ اللہ کی وہی ہے جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے نعمت اثر میں اللہ کی شریعت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام امر و نہ سورہ معدہ میں ہے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اور پر کو فرما وہ اعمال ہیں جو تمام انبیاء کی تعلیم میں مشترک رہے ہیں دین میں تبدیلی نہیں ہوتی تکمیل ہوتی ہے جیسے ہمارے بچے پر احکام تھوڑے ہوتے ہیں بالغ ہو جانے پر زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح جب انسانیت عقل اور ضرورتوں کے لحاظ سے بچپن میں تھی احکام کی فہرست بھی مختصر تھی جوں جوں عقل برتی گئی اور آبادی اور اس کی ضرورتیں پھیلتی گئیں احکام میں بھی اضافہ ہوتا اور شریعت ان اعبال کو اور ان کے کرنے کے طریقوں کو کہتے ہیں جو ہر پیغمبر اپنے دور میں پیش کرتا ہے وہ پہلی شریعت سے کچھ مختلف ہو سکتی ہے اور شریعت کا نمونہ پیغمبر کی زندگی ہوتی ہے یعنی سیرت رسول ہی اللہ کی اصل نعمت ہے دین حضرت آدم سے شروع ہو کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا اور نعمت شریعت کی ابتدا غار ہراش سے کچھ وقت پہلے پوری ہو گئی انعام کے معنی نعمت عطا کرنا کرنا مہربانی کرنا یہاں انعام غضب کے مقابلے میں ہے اس لیے توفیق عمل کی مہربانی براد ہے نعمت شریعت محسوس رات مستقیم ہے جس کا ذکر پہلے ہوا اب اس نعمت کی قدر کرنے والوں اور بے قدری کرنے والوں کا ذکر ہے انعام کا آر میں وہ مقبول بارگاہ لوگ براد ہیں جنہوں نے نعمت شریعت پا کر دلی مسرت محسوس کی دکھ سکھ میں اس پر عمل کیا اس کے لیے مال بھی خرچ کیا اور موقع بنا تو جان کی بازی بھی لگا دی سورہ شاہ میں ان کے چار درجے بیان کیے گئے ہیں نبی جن پر اللہ نے وہی نازل کی اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک رکھ کر مخلوق کی ہدایت کا کام لیا صدیق جن کو نبی کی بات ماننے میں کبھی تردد نہ ہوا حضرت ابو بکر صدیقین میں صدیق اکبر ہیں شہید جو دل سے ہو کر دین کی سچائی پیش کریں اور موقع मौका تو اس گواہی کے لیے اپنا جسم بھی भी फिला دیں صارق جن کی امنی زندگی حکم راہی اور سنت رسول کے مطابق ہو ان چاروں درجے کے مقدس لوگوں کو اللہ نے صحیح علم اور توفیق عمل کی نعمت سے نوازا پھر اس پر انعام نے اس کی بے قدری کی اور اہل شامت کی ان پر اللہ کی ناراضگی ہوئی اور وہ مبتلا عذاب ہوئے انعامتا میں انعام کی نسبت اللہ کی طرف ہے لیکن المخضوب میں غضب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ انعام تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے دیتا ہے لیکن غضب خود انسان اپنی بدآمنی سے خریدتا ہے اس میں یہ تعلیم بھی ہے کہ گفتگو میں ادب و احترام کو محفوظ رکھنا چاہیے خیر اور نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور شرط اور تکلیف کی نسبت مخلوق کی طرف ابراہیم علیہط وسلام نے کہا تھا وہ عید جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے بیماری اور شفا دونوں اللہ کے حکم سے آتی ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی ال گمراہی دو طرح سے آتی ہے یا تو انسان حق کی تلاشی ہی نہیں کرتا اور اگر اس کے سامنے حق پیش کیا جائے تو نہیں کرتا اس طرح وہ جہر رہ کر راستے سے محروم رہتا ہے, دوسری یہ ہے کہ حق مل جانے کے بعد انسان اس پر قناعت نہیں کرتا ہے اور اس کی, اندھی عقیدت نبی کو خدا یا اس کی اولاد اور بری کو نبی کے درجے پر پہنچا دیتی ہے یہ لوگ شوق و عقیدت کو شریعت کے تابع نہیں رکھتے اس لیے غلط راہوں میں بھٹکتے رہتے ہیں اگر یہ آج کا معنی عام ہے کہ جو لوگ بھی ظلم اور تاجی ہو جائیں وہ مقصوب ہوتے ہیں اور جو اتباع رسول کے بجائے لوگوں کی رائے کتابیں اور اپنی خواہشات کے بندے بن جائیں وہ غالین میں شمار ہوتے ہیں لیکن تحریف کتاب اور قتل امبیا کی وجہ سے یہود مغلوبیت کی مثال بن گئے ہیں اور بدعت پسندی اور عقیدت میں غروب کی بنا پر نسارا زرارت کا نمونہ ثابت ہوئے ہیں اسی بنا پر سورہ بقا میں یہود کو بغرب من اللہ کہا گیا ہے کہ وہ اور سے عیسائی مراد ہے ان درخت سراط المستقیم میں خدا کے وحی کیے ہوئے راستے کی دعا مکمل ہے لیکن علیہم سے اس کی وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ اس راہ پر چلنے کا عملی نمونہ بھی حاصل ہو جائے اور تاکہ یہ ظاہر ہو کہ تعلیم کے دل میں میںفتہ لوگوں کی محبت ہے اور ان کے ساتھ ہم سفر اور رفیقی منزل ہونے کا شوق ہے اسی طرح اللہ دین عامتا کی صفت میں غیر غیرمغضوبے کو لا یہ بتایا گیا ہے کہ مغلوب و گمراہ قومیں اپنی ظاہری ترقی کے باوجود انعام یافتہ نہیں ہیں اس لیے یہود الشارہ کے طور و طریق کی نقل اتارنے کی بجائے ان سے نفرت و بیزاری ہونی چاہیے آمین یہ کلمہ دعا کے لیے قبولیت کی مہر الٰہی ہے اور حدیث میں ہے کہ امام کے والا زوال نین کہنے پر فرشت آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین ان کی آمین سے مل گئی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سورہ فاتحہ میں ترتیب آیات کی حکمت یہ ہے کہ بندہ جب الحمدللہ للہ کہہ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تعریف اصل میں اللہ کے لیے ہے تو اس کے لیے یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ زندگی کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا وہی رب العالمین ہے اور وہ الرحمن ایسا مہربان ہے کہ گناہوں پر فورا نہیں پکڑتا اور رزق بند نہیں کرتا اور وہ الرحیم ہے کہ بار بار ٹوٹ جانے کے باوجود ہے اور مالک یوم الدین قیامت کی عدالت میں جنت اور دوزق کے فیصلوں کا اسی کو اختیار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی وسیع قدت و اختیار اور بے حساب رحمتوں کے ذکر پر دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ اس محسن و مختار مالک کے قدموں میں گر جاؤں تو بندہ فقار اٹھتا ہے ای اور انتہائی سے اپنا تیرے قدموں میں ڈالتے ہیں اور دنیا کی آزمائش اور قیامت کے حساب میں کامیابی کے لیے ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہماری تمنا ہے کہ تیرا قرب اور دیدار نصیب ہو لیکن دنیا اندھیر راستہ پر خطر اور عقل حیران ہے اس لیے اس طرح سراۃ المستقیم تو خود ہی ہمیں صاف اور سیدھا راستہ دکھا سراۃ الین جس طرح تیری راہ پر چلنے والے بھٹکے نہیں ہارے نہیں بلکہ تیری مہربانی سے مرد گئے اسی طرح ہمیں بھی اپنی حفاظت میں منزل پر پہنچا تیری راہ روکنے والے المحذوب عالم اور تیری راہ چھوڑنے والے ازوال سے ہمارا کوئی پیار نہیں آمین ہماری ارتجا قبول فرما سورہ فاتحہ کی اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ الرجیم شیطان سے حفاظت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت ہے الحمد للہ اللہ سے بے پناہ محبت ہے اور الرحیم رحمت کی امید ہے مالک یوم الدین قیامت کا خوف ہے ای یا عبادت کا اخلاص ہے اللہ پر اعتماد ہے انہیں سراۃ المستقیم زندگی صحیح گزارنے کی دعا انعام الامتافتہ لوگوں کی رفاقت کا شوق ہے غیر مغلوب عالیہ یہودار اور ان جیسے نفرت ہے عالیم قبولیت کی مہر ہے سورت البقرہ یہ سورح مدینہ شریف میں نادر ہوئی اس میں بکراہ یعنی گائے کا اہم واقعہ ہے اس کی نسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جائے اس میں شیاتی نہیں ٹھہر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے میرے پاس بہت رحم کرنے والا ہے ذالک لا فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون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 اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوں سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں وضاحت علی کلام حروف مق سے ہیں یعنی وہ حروف جب صورتوں کے شروع میں جوڑے بغیر الگ الگ پڑھے جاتے ہیں حکمت عراہی کے تحت ان کا حقیقی علم امت کو نہیں دیا گیا خدا علم الطقین مجید کی ہدایات سے ڈر والے ہی فائدہ اٹھائیں گے بے ڈر لوگ جو اس کی ضرورت نہیں سمجھتے انہیں کیا فائدہ یمینون بالغیب غیب سے برات وہ پوشیدہ امور ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بڑی ہے انہیں یقینی مانا جائے جیسے اللہ کی ذات و صفات ترازو اعمال اور پرسرات جنت اور دوزخ ملائکہ اور تقدیر وغیرہ نبی اور کتاب اگرچہ ظاہر ہیں لیکن نبوت یعنی نزول وحش اور کتاب کا کلام رہا ہونا پوشیدہ امر ہے اس لیے ایمان بالغائب میں وہ بھی شامل ہیں بنا ذل علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دو چیزیں نازل ہوئیں ایک وہ الفاظ جو اپنے معنی سمیت آپ پر نازل ہوئے وہ قرآن ہے اور دوسری چیز وہ معنی و متعلق جو آپ کو بتائے گئے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ادا کیا اسے حدیث کہتے ہیں دونوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر ماننا اور عمل کرنا فرض ہے نزول بھائی کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر میں غار ہرا میں ہوئی ماہ رمضان کی شب قدر تھی سورہ علق کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں اور موقع کے مطابق وہی جاری رہی اور تیئیس سال کی مدت میں پوری ہو گئی وما من پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں انہیں سچا ماننا ضروری ہے لیکن ان پر عمل منسوخ ہیں <سلام> جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نسیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے صبح علیہ ظاہر کافر کو تبلیغ کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن جان لینے کے بعد مسجد اور انعت سے انکار کرنے والوں کو فائدہ نہیں ہوتا اسی جرم کی سزا میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں یعنی سوچنے اور حق کو سننے دیکھنے کی توفیق چھین لیتے ہیں آیت میں یہی خاص گروہ مراد ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ کی محنت میں کمی نہیں ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ کچھ لوگ نہیں مانیں گے اس لیے آپ جاری رکھیں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 اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھوکہ بازی سے وہ مسلمانوں کی مخالفت سے محفوظ رہیں گے اور مال غنیمت اور رشتے نعتوں کا فائدہ بھی اٹھائیں گے لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب اس چاند بازی کا پردہ چاک ہوگا تو دنیا میں کتنی ذلت ہوگی اور اللہ کی عدالت میں کتنا بڑا آزاد ہوگا اس لیے وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے مٹا ہم ہم مفون والا کلا یشون و مین کوا آنو کھو اڑم ہوم سوفلا کل مول اور جب ان سے کہا جاتا ہے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 منافق لوگ دشمن اسلام کو مسلمانوں کے راز پہنچاتے تھے اور انہیں حوصلہ دلاتے تھے اس فتنہ و فساد سے انہیں روکا گیا تو کہنے لگے کہ ہم تو امن و سرو کی خاطر دونوں طرف میل ہیں اللہ نے فرمایا یہی لوگ مفسد ہیں دنیا کی راحت و دولت چھوڑنا اور ایمان کی خاطر رشتہ داروں سے تعلق توڑنا بیوقوفوں کا کام ہے حالانکہ بیوقوف تو وہ ہیں جو فانی دنیا کی خاطر ایمان کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت پر بات کر رہے ہیں وہ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 اور انہیں شرارت و سرکشی میں مہلت دیا جاتا ہے عقل کے اندھے ہو کر پھر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے وضاحت اللہ حضی البہم اللہ تعالیٰ منافقین کو مذاق بازی کے بدلے میں مہلت اور ترقی دیتا ہے تاکہ وہ اسے کامیابی سمجھیں لیکن حقیقت میں وہ نامرادی ہے کہ اپنے لیے آزاد میں اضافہ کر رہے ہیں یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ اللہ کا مذاق ہے مثل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 جلانے والے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب انہوں نے ایمان کی روشنی پھیلانا شروع کی تو بعض منافقوں نے سمجھا کہ سے سے زمانہ یہ روشنی خود ہی بج جائے گی لیکن جب ارد گرد کا علاقہ روشن ہو گیا تو اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا ان کے لیے نور بجھ گیا کفر کے اندھیروں میں ایسے فن سے بہرا گونگا اندھا جو نہ کسی کی سن سکے نہ خود پوچھ سکے نہ راستے کا نشان دیکھ سکے جس طرح وہ غلط راستے پر چلا ہی جاتا ہے اسی طرح یہ منافق پیچھے نہیں مڑ سکتے <سلام> وَلهَّهُ وَريتُم بِالكَافه يَكَذُ الْدَلقُ يَخْطَفُ أَ الصَّاوَهُم قُلم أَظَ أَلَهُم مَشَو فيِيهِ وَإذاَا أَرْلَ ملََيْهِ قَاالوا وَلَمْ شَ اللَّهُ لَزَهَذَ بِالَّمَعِهِم وَأَذ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 جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں جلدی اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے او من بارش سے مراد قرآن کریم ہے اس مثال میں دوسری قسم کے منافقین کا ذکر ہے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ہمیشہ شک اور تزبزم میں پڑے رہے بارش میں پہلے تکلیف پھر نعمت ہوتی ہے نزول قرآن کے موقع پر خطرات بھی تھے حکم جہاد کی کڑک بھی تھی اور غنیمت کی چمک بھی تھی منافق سخت احکام سے کان بند کر لیتے <تصفح> کہ خوف و حراج سے موت نہ واقع ہو جائے لیکن یہ کافر اللہ کے گھیرے میں ہیں کہاں بچیں گے یتع البر کو یکف غریمت وغیرہ کی طرف اتنی حرض سے دیکھتے ہیں جیسے ان کی نگاہیں ادھر کھینچ لی گئی ہیں فائدہ نظر آئے تو اسلام میں شامل ہو کر چلنے لگتے ہیں اور خطرہ محسوس ہو تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جن آنکھوں اور کانوں کا سہارا سمجھتے ہیں وہ خدا چاہے تو چھین لے جائے وہ ہر شے پر قادر ہے يَا أَيُّهَنَّا تُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءِ نَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَفْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا لَكُمْ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 اور تم جانتے تو ہو وزاحت نزول قرآن کے موقع پر لوگ تین گروہ ہو گئے تھے دل و جان سے ماننے والے مومن اور صاف انکار کرنے والے کافر اور بظاہر مسلمان لیکن دل میں کفر رکھنے والے منافع پہلے ان کی آرامات اور تمثیلات بیان کی گئیں اب تین باتوں کی دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی عبادت پیغمبر کی رسالت پر ایمان اور یوم آخرت پر یقین پہلے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کا حکم دیا گیا ہے جس پر دلیل یہ ہے کہ اس نے تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا اور عبادت کا فائدہ یہ ہوگا کہ لعل تتقو تم عذاب سے بچ جاؤ الجی جاقم الفراشہ پیدائش کے بعد عیش خوراک کا انتظام بھی اسی نے کیا ہے یعنی جب خالق بھی وہی ہے اور انتظام بھی وہی کرتا ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے <دادا> یہ جمع ہے جس کا معنی ہے تو عبادت میں اللہ کے حصے دار شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ معلوم ہے کہ تخلیق و انتظام میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ میں بھی شرک سے احتیاط کا حکم فرمایا ہے کسی نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا ما شاہ اللہ وہی کچھ ہوگا جو اللہ نے اور آپ نے چاہا آپ نے ڈانٹ کر فرمایا آج الطنی کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا اسی طرح یہ کہنا کہ فلاں حکیم نے مجھے شفا دی یا گھر میں کتا نہ ہوتا تو چور لوٹ لے جاتے یا ہماری زمین یا دکان نہ ہوتی یا فلا سخی نہ ہوتا تو ہم مر جاتے شرکیاں کرے بات ہیں ان کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے حکیم کے ہاتھوں شفا بخشی اللہ نے حفاظت کرنی تھی کتا پڑا اللہ نے زندگی کے اسباب پیدا کر دیے ورنہ مر جاتے اگر بے خبری میں یا جلدی سے سے ایسی بات نکل جائے تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی تھی یا اللہ کا حکم تھا اور اگر اصلاح کرنی بھول جائے تو یاد آنے پر استغفار کرنا چاہیے اس سے فار کرنا چاہیے ما نزلنا على أرضنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي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 وہ تم فی بن توحید کی دعوت کے بعد اس آیت میں رسالت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے یہ دعوت چیلنج کے انداز میں اس لیے دی گئی کہ لوگوں نے رسالت پر بڑے الزام لگا رکھے تھے کہ یہ جادو ہے شاعری ہے کہانت ہے خود ساختہ کلام ہے کسی اعظم ہی ادیب کی تصنیف ہے شیاطین ارقا کرتے ہیں اور یہ رسون ہے یا مختون یعنی ذہنی مریض ہے یا اس پر کسی جن یا ٹونے کا اثر ہے قرآن میں ان سب الزامات کا جواب ان کے موقع پر دے دیا گیا ہے یہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ان باتوں میں سچے ہو تو تم جو اپنے زمانے کے نامور خطیب اور خطیح و پر حجیب ہو اس قرآن کی مثل ایک صورت ہی بنا کر پیش کرو یہ چیلنج مکی صورتوں میں بھی کیا گیا اور مدنیہ میں بھی دوہرایا گیا لیکن سخت مشکل کسی کو مقابلہ کی جرت نہیں ہوئی ودعو چیلنج میں یہ بھی اجازت دی گئی کہ اللہ کی سوا جو حمایتی تم نے بنا رکھے ہیں ان کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لو قرآن میں فصاحت و بناوت اور حلاوت کے علاوہ اخبار و امثال، غیب طریق حکمرانی نظام خاندانی اصول تجارت واش معاشرت اور عبادت و ریاضت وغیرہ میں دی گئی جن و انس مل کر بھی کسی پہلو سے اس کی مثال لانے سے حاض ہیں اس آیت میں اصل چیلنج فصیح و بلی خطیب اور ادیب لوگوں اور لیڈروں کو ہیں اس لیے مرتب کرتے ہیں تم اور تمہارے حمایتی اکٹھے ہو کر بھی قیامت تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے پھر بڑی کریمانہ نصیحت فرمائی کہ جب تم جواب نہ لا سکو تو پیغمبر پر اور قرآن پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ بقوسو الحجا جہنم کا ایندھن عام انسان اور پتھر نہیں ہیں بلکہ نافرمان لوگ اور پتھروں سے تراشے ہوئے وہ بت ہیں جن کی پرستش کی گئی بتوں کو آزاد نہیں ان کے پوجاریوں کو اس طرح شرمسار کیا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے خدا مشکل کشا جو خود نہیں بچ سکے تمہیں کیا بتا سکتے تھے وبشر الذين قابلوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأزهار كلما أرزقوا منها من سمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقوا قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مفهرة وهم فيها اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باب ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی وہ ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے مظاہر حاضر ندی رزقنا من قبل اس آیت میں آخر پر یقین لانے کی دعوت ہیں اور ساتھ ہی یقین والوں کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ جب انہیں جنت کے پھلوں کا رزق ملے گا تو کہیں گے کہ ہمیں اس کا علم یقین دنیا میں ہی رسیم ہو گیا تھا پھر خوش ہو کر کہیں گے الحمدللہ الحمد للہ لذیذ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ ہمیں سچا کر دکھایا وہ اتوب ہی متأثی ہے ورزدوں کے لیے